اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام <عمال> المتقین خوتم النبیین سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وآسحابہ اجمعین رجب المرجب چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے چار مہینے ہیں جن کو متبرک ہمارے لیے بنایا جس میں محرم رجب ذرقت اور ذوالحج یہ چار مہینے ہمارے لیے محترم ہیں تعظیم والے ہیں عظمت والے ہیں یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ اور اس کے بعد شعبان اور اس کے بعد رمضان ان تین مہینوں کو آپ یہ سمجھیے کہ یہ تین مہینے روحانیت کا سرچشمہ ہے مردہ قلوب کو زندہ کرنے کا یہ راستہ ہے ابو بکر ابن الوراق البلخی رحمت اللہ علیہ امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھتیجے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رجب میں بیج بوئے جاتے ہیں شعبان میں سینچے جاتے ہیں اور رمضان میں فصل ہوتی ہے آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ رجب جو ہے وہ شعبان کی تیاری ہو گئی اور شعبان جو ہے وہ رمضان کی تیاری ہو ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے اللہم بارک لنا فی رجب رمضان اے اللہ بارکی رجب و شعبان شعبان کو بابرکت بنا اور ہمیں رمدان تک پہنچا جلال الدن سیودی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی ہے لیکن ہمیں اس کی صنعت دیکھنے کا بھی دفاع نہیں ہوا اس لیے ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح حسن یا متواتر میں سے کچھ ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شامان میرا مہینہ ہے رمضان امت کا مہینہ ہے یہ جو مہینہ ہے اس کے سلسلے میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اسی میں ہمارا ماننا ہے کہ میں شریف ہوئی تھی ستائیس رجب کو یہ بات حقیقت ہے کہ جتنی بھی روایات ہیں تاریخ سے متعلق وہ صحیح صحت کو نہیں پہنچتی کوئی 30 کے قریب اقوال ہیں اس سلسلے میں جو میراج ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی کسی نے ربیال اول کہا کسی نے ربیال ثانی کہا کسی نے ذلحج کہا کسی نے شوال کہا اور کسی نے رجب کہا اور رجب میں بھی ایک سے زیادہ تاریاں ہیں مگر جمہور نے ستائیس رجب کو قبول کیا ہے بطور میراج کی تاریخ کے اور ہمارا بھی یہی تسلیم کرنا ہے کہ ستائیس رجب المرجم یہ معراج شریف ہے یعنی چھبیسویں اور ستائیسویں کی جو درمیانی رات ہے یہ وہ رات ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے پہلے بیت المقدس تشریف لے گئے اور پھر بیت المقدس سے آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی سعادت جو ہے وہ حاصل ہوئی یہ جو سفر ہے اس کو عام طور پہ ہمارے یہاں معراج شریف کہہ دیا جاتا ہے اصل میں یہ الاسراء ول ہے کیونکہ اس سفر کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہے جس کو ہم الاسراء کہہ رہے ہیں اور ایک حصہ ہے جس کو ہم معراج کہہ رہے ہیں الاسراء وہ ہے جس میں مکہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی اپنی امامت کروائی کہا یہ جاتا ہے کہ جو صف بنی تھی وہ آپ کے پیچھے ایک صف تھی جس میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے کوئی تقریباً سوا لاکھ کے لگ بھگ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں آپ سب جانتے کہ ہمارے رواج ہے ایسی جتنی بھی راتیں ہیں جس میں معراج شریف کی رات ہے جس میں شب برات کہا جاتا ہے پندرہ شعبان ہے للت القدر ہے جو عام طور پہ ہمارے ہاں ستائیس رمنان شریف کو جو ہے وہ اس کو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ ہمارے ہاں ان تمام راتوں میں بلکہ ربیع الال میں بھی بارہ کو عام طور پہ عبادت کا ایک رجحان ہے ہمارے ہاں اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ستائیس رجب چونکہ صحیح صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور اس رات کو صحیح صحت کے ساتھ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عبادت کرنا ثابت نہیں ہے اس لیے اس رات کو اس طرح سے عبادت نہیں کرنی چاہیے ہمارا نقطہ بڑا اس میں واضح ہے ہمارا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راتیں وہ دن وہ گھڑیاں جب کوئی کام نہیں ہونا چاہیے ہمیں بتا زوال کے وقت نفل بھی نہیں پڑھ سکتے سجدے والی کوئی بھی بادت نہیں پڑھ سکتے اثر کہ اگر ہم, نے ہم نے عید کے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اکیلا جمعہ والے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے یہ بہت سے دوستوں کو شاید نہیں معلوم ہوگا اگر آپ مہراج شریف کا روزہ رکھتے اور उस دن ہے لا جمعہ روزہ نہیں رکھ سکتے یا اس کے ساتھ جمعہ رات جوڑ لیں یا اس کے ساتھ ہفتہ جوڑ لیں اس دفعہ اگر ہمارا حساب ٹھیک ہے تو غالباً جو ستائیس رجب کی شب آ رہی ہے وہ اتوار کی رات بن رہی ہے کیونکہ ستائیس رجب جو ہے وہ اتوار کو چھبیس اور پیر کو ستائیس ہو جائے گی اور درمیانی شب جو ہے وہ ہماری ستائیس کی شب ہو جائے گی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اگلے دن پیر ہے اور پیر کا روزہ تو ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں پتا ہے کہ وہ ثابت ہے کہ آپ رکھا کرتے تھے پیر کا جمعرات کا یہ روزے ثابت ہیں اس کے علاوہ ایام بین ہم کہتے ہیں ہر مہینے کی جو درمیانی تین راتیں ہیں ان تین کا جو روزہ ہے رکھنا وہ بھی دین نے پسند کیا تو ہمارا اس میں نقطہ بڑا واضح ہے ایسی کوئی رات جس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کرنے سے روکا ہمیں نہیں ہے اس رات کو عبادت کرنے سے روکنے کی کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اگر آپ کہیں جیس رات کو عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو, اللہ علیہ وسلم تو روز رات کو عبادت کیا کرتے تو اس میں یہ رات بھی آتی ہوگی ہاں چند باتیں جو ہیں جو درست ہیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ ایک رسم زمانے جاہلیت سے چلی آ تھی رجب میں خاص ایک خصوصی قربانی کی وہ کچھ لوگ آج بھی کرتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے یہ بات درست ہے اس کے علاوہ کچھ خصوصی نمازیں ہمیں بتائی جاتی ہیں اس رات کو اس طرح سے نفل پڑھیں پہلی رکعت میں یہ پڑھیں دوسری میں یہ پڑھیں اور پھر اس کے باقاعدہ انعامات بتائے جاتے ہیں اس کے بدلے آپ کو اللہ یہ دے گا یہ دے گا یہ دے گا ایسی کوئی کسی قسم کی خاص عبادت جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بات بھی درست ہے ہمیں نوافل پڑھنے ہم کسی بھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں اگر جو طریقہ کار ہمیں بتایا جا رہا ہے اس طرح سے پڑھنے تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ جو انعام بتایا جا رہا ہے چونکہ وہ ثابت نہیں ہے تو اس کی نیت نہ رکھیں دل مثلاً ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ جی آپ دو نفل پڑھیں دو دو کر کے نفل پڑھیں ہر نفل کے اندر جناب آپ گیارہ گیارہ دفعہ سورہ الاخلاص پڑھیں اور اگر اتنے نوافل پڑھ لیں گے تو آپ کو فلاں انعامات اللہ کی طرف سے حاصل ہوں گے یہ جو انعامات کی بات ہو رہی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے سورہ الاخلاص ہی پڑھ رہے ہیں گیارہ دفعہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جو شرل منع ہاں صرف یہ ہے کہ اس کے جو انعامات ہیں ان کو آپ اپنی نیت میں نہ رکھیں ورنہ یہ مناسب نہیں ہوگا تو, ہاں روزے، روزے تو جن دنوں میں آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں برکت کی خاطر ان دنوں میں کزا کی نیت سے رکھیں کیونکہ قضاء, اگر آپ کا باقی ہے تو پھر آپ نقلی روزہ نہیں رکھ سکتے نیت یہ کرے گی اللہ جو میرا روزے چھوٹے ہیں اس میں جو پہلا ایسا روزہ جس کی میں قضا آج تک ادا نہیں کر سکا اس روزے کے بدلے آج میں روزہ لکھتا ہوں اللہ تعالیٰ بھبور الرحیم ہے اللہ اگر چاہے تو وہ انعامات جو ہمیں کہے جا رہے ہیں ان غیر معتبر روایات میں اور دعووں میں وہ بھی ہمیں نواز دے کے آپ پتہ لیکن اگر یہ بات لازم ہوتی یا موقف ہوتی تو ہمیں پتا ہوتا تو یہ جتنی اس قسم کے دن ہوتے ہیں ان میں جو عبادات ہوتی ہیں ان عبادات کو فرض یا واجب سمجھے بغیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ کرنا چاہیے اب لوگ پھر کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس رات کو تو عبادت کرتے ہیں باقی رات کو نہیں کرتے تو جواب یہ ہے حضرت کہ باقی رات کو بھی کرنی چاہیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس رات کو کوئی عبادت کرا تو اس کو عبادت کرنے سے روک ہی لیا جائے یعنی جو اگر سال میں تین راتوں کو عبادتیں کرتا ہے تو اس کو اس سے بھی ہٹا دیا جائے باقیوں میں نہیں پڑھتا تو اب بھی نہ ہو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کو کہنا کہ تو بھائی پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو صرف ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے دے نماز یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا دین ایسی باتوں میں نہیں چلتا اگر ایک شخص جو ہے اس نے نماز شروع کی ہے اور ابھی پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو تلقین کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا آپ نے ماشاء اللہ ایک شروع کر دی ہے ہمت پکڑو پانچ پڑھو بجائے یہ کہنے کے کہ اس کو تنظ کرنے کے باقی جب پڑھتا نہیں تو ایک پڑھتا تو یہ تو آپ اس کو ایک نیکی کی طرف آتے شخص کو نیکی سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین میں کہیں بھی تنز کے ساتھ کسی کو عبادت کی طرف لانا اسے سخت برا سمجھا جاتا ہے آپ تبلیغ کی کیجئے اچھے طریقے سے تبلیغ دیجیے اب اس میں دو جگہوں پہ مسئلہ آتا ہے وہ ہم عرض کر دیتے ہیں ایک تو یہ عرض کر دیں کہ کچھ روایات کچھ احادیث مثلاً ایک حدیث فوراً پیش کی جاتی ہے ابن عباس اللہ تعالیٰ ہو کی روایت ہے ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روزوں سے منع کیا ہے ابن ماجا میں یہ حدیث موجود ہے یہ بات درست ہے کہ موجود ہے لیکن یہ ضعیف حدیث ہے اس کے مقابلے پہ مسلم شریف کے اندر ایک صحیح حدیث موجود ہے اس کے الفاظ ذرا سنیں صاحبی فرماتے ہیں میں نے سعید ابن جو بیر رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا اور ہم اس وقت کے مہینے ہی میں تھے یعنی رجب کے دوران پوچھا فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ افطار ہی نہیں کریں گے اور افطار کرتے یہاں کے کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے ایک ہدی ضعیف ہے ایک تو جو اصول ہے وہ تو صحیح حدیث پہ چلنے کا ہے درخت حدیث پہ تو چلنے کا نہیں ہے تو یہ کہنا کہ جی روزہ نہ رکھو یہ بڑی شدید زیادتی کی بات ہے لیکن صرف وہ یہ ہم نے ارض کیا کہ اگر کچھ قزا باقی ہے تو نیت جو ہے وہ آپ اپنی قزا کو کرنے کی رکھیے کثرت نوافل کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ نفلیں پڑیں گے رات کو جاگ جاگ کے پڑیں گے جیسے رمضان شریف میں اکثر ہوتا ہے لوگ نفلوں کی کثرت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن نفل کی کثرت کرنے سے زیادہ بہتر ہم کے لیے یہ ہوگا ہمارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم خزا نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں فرض نماز جو ہے اس کے چھوٹنے کا ببال بہت زیادہ ہے نفل نماز پڑھیں گے ہمیں ثواب ملے گا اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے ایک نعمت سے محروم ہو جائیں گے ہم لیکن فرض نماز چھوٹی ہم سے اس کا تو گناہ ہے اس اس کی قضاء لازم کرنا ہے ہمیں کوشش کریں کہ جیسے فجر کی قضا پڑھ لی پھر ظہر کی قزا پڑھ لی پھر عصر کی قزا پڑھ لی پھر مغرب کی قضا پڑھ لی پھر عشاء کی قزا پڑھی اور اس کو جتنی دفعہ چاہے دوہرا لیں اس کی علاوہ کوشش یہ کریں کہ ہر نماز سے پہلے اگر اس کی قضا ایک ہو جائے فجر سے پہلے فجر کی قضا پڑھ لی ظہر سے پہلے ظہر کی کضا پڑھ لی عصر سے پہلے عصر کی کضا پڑھ لی مغرب سے پہلے کا تھوڑا معاملہ ذہن میں رکھیے کہ مغرب سے پہلے کا ایک خاص وقت ہے سر کی فرض کے بعد سے اس وقت تک آپ نہیں نماز پڑھ سکتے تو یا تو مغرب کے بعد قضا پڑھ لیجئے یا کم از کم آپ کو وہ وقت نکل جائے تو پھر قضا پڑھ لیجئے عشا سے پہلے کی قزا پڑھ لیجئے یا عشا کے بعد کزا پڑھائی اگر ہم یہ پانچوں نمازوں کے ساتھ ایک ایک نماز کی خزا بھی لے کر چلنا شروع ہو جائیں گے تو اگر میرے اللہ نے میری زندگی دس سال رکھی ہے تو دس سال کی قزائے تو ہو گئی الحمد پھر اس کے بعد یہ جو مہینے آ رہے ہیں رجب آ رہا ہے شابان آ رہا ہے آ رہا ہے کیوں نہ اس کے اندر بھی کثرت نوافن کی بجائے قضا نمازیں ادا کرنا شروع کرتے ہیں رات کو بیٹھے عشاء کے بعد گھر پہ یا مسجد میں ہو جائے تو کیا اعلیٰ بات ہے کہ عشاء کی نماز ہو اور یہاں پہ دس پندرہ بیس پچیس اس علاقے کا بندہ جو ہے کھڑا ہو وہ اپنی اپنی قضا نمازیں ادا کر رہا ہوں سبحان اللہ یہ دو تین مہینے آپ اندازہ کیجئے کہ روز آنا ویسے ہم کہہ رہے ہیں کہ قضا ہم نے شروع کر دی اور اگر روز یہ تین مہینے ہم اگر رات کو اس طرح قزا پڑھنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تین مہینوں میں تو ہم نے دو دو یوم کی قزا پوری کر لی الحمد چونکہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی قزائیں ہوئی ہیں ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں ہماری ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں پچیس پچیس سال سے قزا ساتھ ساتھ روز ادا کر رہے ہیں الحمدللہ اور ابھی تک کیے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کوئی ابھی بھی باقی ہو تو میں کرتا چلا جاؤں تو اگر کزا باقی نہیں رہی تو اللہ اس کی عبادت تو پھر بھی قبول کرے گا تو یہ جو ایام ہیں ان ایام کو خصوصی وہ جو مختلف روایتوں میں وہ جو انعامات ہیں ان کو نیت سے ہٹا کے اس کے اندر عبادات کی کثرت کریں اور کثرت میں اگر اپنی قذاؤں کو پورا کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ روز وقم جب آپ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر کچھ چھوٹ بھی گیا تو کیا معلوم اللہ تعالیٰ صرف اسی فرقت سے وہ جو آپ سے چھوٹ گیا ہو اس کو بھی معاف کرنا ایک اور مسئلہ اس میں آتا ہے جو بڑا اہم ہے سمجھنا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ جب بات ہوتی ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے یہ فلاں کہ جی آپ اس طرح کا نفل پڑھیں گے تو یہ ملے گا اس طرح کا نفل پڑھیں گے یہ ملے گا یہ ثابت نہیں ہے تو ہمیں آگے سے جواب ملتا ہے جناب آپ کیسی بات کرتے ہیں فلاں نے کہا ہے ایک چیز ذہن میں رکھے دین کا معاملہ قرآن حدیث صحابہ اور فقہی اجماع پہ چلتا ہے تبرکن چلے کسی اور کی کہی ہوئی کوئی اندازہ ہے طریقہ ہے ہمارے بزرگ نے ایک بات کہی ہے اس کو اگر کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کئی کتابیں ایسی ہیں جن میں آپ کو ایسے ملیں گے قضاء عمری کے طریقے ملیں گے لیکن فکری طور پہ یہ بات ثابت نہیں ہے نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ صحابہ سے نہ ہمارے فکہ سے نہ ہمارے آئما سے اس لیے یہ کہہ دینا کہ فلاں نے کہا ہے یہ فلاں نے کہا دین کے لیے دلیل نہیں ہوتا ورنہ اتنے بڑے بڑے فقہا ہمارے جنہوں نے تحقیق کی ایک دوسرے سے اختلاف بھی کیا وہ اس پہ کچھ کہتے کسی نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی سب نے قضا کا طریقہ ایک ہی بتایا اور وہ یہی بتایا کہ سب سے آسان یہ ہے ہر نماز کے ساتھ ساتھ ایک قضا کرتے چلے جاؤں ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ جیسے تسبیحات ہم کہتے ہیں کہ جی رکو میں جائیں تو ہماری جو تسبیح ہے اس تسبیح کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ تین دفعہ پڑھیں یا پانچ دفعہ پڑھیں یا سات دفعہ پڑھیں یہ کہا جاتا ہے تقریبی طور پہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی کم سے کم تعداد جو کہ اتنی ہے تو آپ یہ چلو کر لو کہ میں اتنی کر لو وہ میں اتنی عرض اس لیے نہیں کر رہا کہ ہمارے یہاں رکوع بھی بڑی تیزی تیزی سے کیے جاتے ہیں جو تین دفعہ تصویر کر کے رکوع کر رہا ہوتا اصل میں اس نے ایک ہی پڑھی ہوتی ہے کیونکہ ایک دفعہ وہ جاتے ہوئے رکوع میں پڑھ رہا ہوتا ہے ایک دفعہ رکوع میں پڑتا ہے ایک دفعہ آتے ہوئے رکوع میں پڑ رہا ہوتا ہے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے تین تصویریں پڑھ رہا ہوتا تین تصویریں کوئی نہیں پڑھتے ہیں لوگ ایک ہی تصویر پڑھ رہے ہوتے سبحان ربی علیہ, سبحان ربی, علیہ, سبحان ربی اتنی دیر کا سجدہ ضرور ہونا چاہیے ہمارا سجدہ کیا ہوتا ہے ہم اتنی تیزی سے سجدے میں جاتے ہیں اور اتنی تیزی سے سجدے سے بات نکلتے ہیں کہ سجدے میں ایک ہی دفعہ پڑا جاتا ہے زکام نرطیہ یہ ضرور ہے کہ کہاں نے کہا کہ جی چونکہ اتنی دفعہ کم سے کم ضروری ہے تو چلو آپ اتنی دفعہ پڑھ لو لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے پورے رکو میں جا کے بالکل اس حالت میں پہنچ جاؤ تب اتنی دفعہ پڑھ کے پھر اٹھو تو چلو ٹھیک ہے ورنہ تو آپ کی تصویر پوری نہیں ہوگی اور تصویر پوری نہیں ہوگی تو آپ کا رکو یا سجدہ پورا نہیں ہوگا اور رکو اور سجدہ پورا نہیں ہوگا تو آپ کے نماز نہیں ہوگی یہ جو جلدی جلدی رکو کیا کھڑے ہو گئے سجدے میں گئے بیٹھ گئے سجدے میں گئے اس طرح سے نماز نہیں ہوتی اللہ کی نبی صبح اللہ و سلم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ نماز بھی آرام سے سکون سے ٹھہر کر پڑھی جائے آپ بے شک روزہ رکھئے جناب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ عبادت کیجئے الحمد للہ. اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے ایک سلاد و ایسی چیز ہے جس کی حدیث موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ضرور پڑھا کریں ٹھیک ہے تھوڑی طویل ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے لیکن اس پہ حدیث موجود ہے اب اس حدیث پہ بھی کچھ لوگوں نے ضوف کا الزام لگایا ضرور ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ جمہور نے اس حدیث کو قبول بھی کیا ہے تو جو ایسی روایات ہیں جن کی باقاعدہ سند موجود ہے اس میں اگر وہ تھوڑا سا ضعف بھی ہو اور وہ قرآن سے ٹکراتی نہ ہو اور اپنے سے بہتر سند کی حدیث سے ٹکراتی نہ ہو اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر ایک ضعیف حدیث اپنے سے بہتر حدیث سے ٹکرا جائے یا قرآن مجید کے ظاہر سے ٹکرا جائے ہم اس سعی حدیث کو پہ عمل کرنا مناسب نہیں سمجھتے اور ایک آخر میں ایک بات ہم عرض کر دے کہ رجب میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منصوب ایک بائیس رجب کی تاریخ ہے جس میں کچھ لوگ کونڈوں کا اہتمام کرتے ہیں ذہن میں رکھیے گا کہ بائیس رجب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا دن نہیں ہے ہم اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ اہل تشیحی حضرات کا اس پہ خیال ہے اور ہمارے ہاں بائیس رجب کے کونڈوں میں اہل تشیع حضرات کے علاوہ ہمارے وریلوی کچھ حضرات جو ہیں وہ اس میں بہت آگے آتے ہیں تو بریلوی مکتبہ فکر کے امام کا فتویٰ ہے اپنے اماموں کے بھی فتوے کا بھی پڑھ لینے چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے سنی سنائی پہ نہیں چلنا چاہیے تو کم از کم اہل سنت کوئی بھائی رجب کے کنڈوں سے دور رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم علم حاصل کریں اور ہمارے آئماں جو تحقیقی کی ہے اور مستند باتیں ہمیں بتائی ہیں اس کے مطابق ہم اپنے عمل کو ٹھیک کریں وہ اللہ اللہ علیہ خیر خلق ہی سعید نو مولانا محمد ولا علیہ و, علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمت کا عجمعین ہم الرحمین